اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفی ہی ونفی قل یا اہل الكتابی قل کہہ دیجئے یا اہل الكتابی اے اہل کتاب لما تبفرونہ تم کیوں کفر کرتے ہو بی اللہی اللہ کی آیات کا تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا واللہ اور اللہ تعالی شہید ان گواہ ہے اللہ ماتون اس پر جو تم عمل کر تلا اس پر پوری طرح سے گواہ ہے شاہد ہے شاہد عدل ہے قل کہہ دیجئے یا اہل الک کتابی اے اہل کتاب لما تصد دونا کیوں تم روکتے ہو انصبی سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے من اس شخص کو آمانا جو ایمان لایا تب تلاش کرتے ہو اس میں ایوا جن پن ایوا جن پن ون تم شہادا حالانکہ تم گواہ ہو وہ مل غافل اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے ہاں اصل میں یہ اہل کتاب کے شبہات کی تردید کرنے کے بعد انہیں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ڈانٹ پی ہے کہ ایک تو تم خود نہیں مانتے پھر جو ماننے والے ہیں انہیں بھی روکتے ہو طرح طرح کے سوشے چھوڑتے ہو الٹی سیدھی باتیں بناتے ہو نہ کھیلنا نہ کھیجن دینا نہ ماننا نہ ماننے دینا یہ دن سارا کا کام ہے نہ کھیدنا نہ کھیتن دینا یہ حضر سارا کا کام تھا نہ خود ایمان لاتے تھے نہ ایمان والوں کو ٹکنے دیتے تھے انہیں بھی روکتے تھے اللہ تعالی نے ان کو ڈانٹا ہے یا یو اللہ دینا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا فریقا من امین اللہ دینا اوت الکتابہ ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو فریقن ایک گروہ کی من اللہ دینا ان لوگوں میں سے اوسول کتاب جو, جو کتاب دیے گئے جن کو کتاب دی گئی یور وہ لوٹا دیں گے تم کو یور وہ لوٹا دیں گے تم کو واحد ایمانی کم تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کفر کی حالت میں یعنی تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر سے کافر بنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا کے شبہات کا جواب دے کر مسلمانوں کو کہا کہ تم ان کی بات سنو ہی نہ ورنہ شبہات سنتے سنتے راہ راست سے پھسل جاؤ گے تو اب بھی مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ شک پیدا کرنے والوں کی باتیں نہ سنیں ان سے دور رہیں پرہیز کریں ہاں جب بندے کے پاس علم مضبوط ہو علم میں رسوخ ہو مستحکم ہو بندہ علم میں پھر وہ شبہات کو سن سکتا ہے کیونکہ وہ شبہات کو سن کے ان کا رد کر سکتا ہے انہیں جواب دے سکتا ہے ناطقا بند کر سکتا ہے ان کا منازلہ مجازلہ جدال بلتی ہی احسن کرے غلط کہتے ہیں وہ. وہ تو اللہ کی بات سننے سے روکتے ہیں یردوکم بعد بڈا ایمانی بھارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی حالت میں اٹھا دیں گے اسے آپس اس کے اندر لڑنا بھی مراد ہے آپس میں لڑائی یعنی کافر تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں نہیں جو شبوہات پیدا کرتے ہیں اسلام کے بارے میں ان کی بات نہیں سننی جب تک آپ ان کے شبہات کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے وہ پہلے آپ حق کو پہچانے اچھی طرح جب حق کو آپ اچھی طرح پہچان لیں گے پھر ان کی بات سنیں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی حق آپ نے اچھی طرح پہچانا نہیں پہلے شبہات سننا شروع ہو جائیں تو آپ حق کو چھوڑ کے شبہات کے پیچھے لگ جائیں گے ہاک وہی کتاب و سنت نہیں بتاتے وہ تو بتاتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا اور بزرگوں نے فرمایا میں فرق تو ہے نا ہاں تو وہ شبہات ہیں ان کے آپ پہلے قرآن کا صحیح علم حاصل کریں پھر ان کے شبہات آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور ایسا ہو وہ پکا علم نہیں نہ ہوا آپ کا پکا علم ہوتا ہے جب ریلویوں کے پاس پڑ کے پورا مولوی بن جائے اس کا ہوتا ہے پکا علم وہ اتنی جلدی پھر نہیں مڑتا اللہ مارا خمر آ جائے گی یا یو اللہ دینا آمان و ای وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان تو تیرو من اللہ دینا اگر تم اطاط کرو ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اوت البا جن کو کتاب دی گئی یور وہ تم کو لوٹا دیں گے بعد ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں کئی فت فرونا اور تم کیسے کفر کرو گے کیسے تم کفر کرتے ہو وہ انتم اور حالاں کے تم تو علیہم میں آیا طلّہ اللہ کی آیتیں وہ فی اور تم میں اس کا رسول ہے وہ میں یا اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے فقد ہو دیا تو تحقیق وہ ہدایت دیا گیا الہ مستقیم سیدھے راستے کی طرف جاہلیت میںوس اور خزرج کے درمیان لڑائی تھی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے ماضی کا ذکر کیا اور پھر اس ذکر سے پھر گرم ہو گئے لڑنا جھگڑنا یہ شروع ہو گئے تو اللہ تعالی نے یہ اعتناظر کی کہ تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی ایتیں بھی پڑی جاتی ہیں رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہے یعنی کفر کرتے کا آپ بہت بعید ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے چلیں اس کو دوہرا دیں